صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جس حال میں بھی ہے اس حال میں اس, اس کے اللہ تبارک سلا آزمائش کر رہا ہے کہ آیا اس حال میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے جو کچھ انسان پر آنے والے حالات ہیں یہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیے گئے جن سات چیزوں پر ایمان ہی لاتے ہیں اس نئے چیز ایمان لانے کی تقدیر ہے اللہ تبارک نے خیر اور شر کو لکھ دیا ہے مطلب خیر نہیں اور شر نہیں تعالیٰ ایسی دفعہ یہاں صوبائی حکومت نے دست کرایات اوید صاحب سے چار مہینے چلہ وغیرہ لگانے والے ساتھی تھے انہوں نے بیان کے لیے آزر مفتی صلی اللہ بدین صاحب کیا مسالے کو بلایا صاحب نے حضور صلی اللہ شخصیت آپ کی تعلیمات تعلیمات نے مختصر مختصر بیان توحید ہی سالت آکڑا کس پر کیا آج پر اور کام پر توحید وہ بیان کر رہے تھے نے کہا کہ ہونا نہ ہونا سب کچھ اللہ پاک کے عمر سے ہوتا ہے اللہ پاک کے عمر سے پکار کر اس ہونا نہ ہونا نہیں ہے یہاں پشاور میں ایک درلوی موجود صاحب ہیں جی محمد فکر علی آپ صاحب پہ جاتے نہیں پچھلے شکو شکر نہیں پہ ساری ہی بیٹھ ہوا تھا اس اسنگامہ کر رہا تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا کے کہ جتنی برائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کے عمر سے ہو رہی ہیں اس نے ہنگامہ اور رڑبازی نے رکھی مفتی صاحب رحمتہ اللہ نے بڑے سنجیدہ اور خوش ہے فراضت والے تفصیل بہت بڑا خاموش سنتر ہے سنتر ہے جب اس نے اپنی عربانی مکمل کی جب نے ایک دن لگا ول قدر بعد جیسے مضبوط خیر ہی ہی من اللہ تعالی اور اتنا بول کر آگے انہیں بھیا شروع کروں کہ اگر یہ عالم ہوا تو بعد میں سمجھ جائے گا اور وہ پریشان ہو گیا اس بات پریشان ہو گیا تینوں رشتے داری کہ بات یہ تو بہتر کے رائے اللہ خیر شر کا خالق اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ شر کو بھی اللہ تعالی اس بخشتا ہے اور خیر کو بھی خالق شر کا خیر کا دونوں کا اللہ تبارک و تعالی ہے شر کے اسباب انسان پیدا کرتا ہے اختیار کرتا ہے نیت کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے پیار کرتا, کرتا ہے اور وہ او جب محنت مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تو باغ اللہ شر وجود پکتے تھے اور خالق اللہ رہے ہیں شر کو وجود پکتے تھے اللہ لیکن ہوتا ہے نیت محنت اور اس بات جمع کرنے اس کی بات ہوتا اگر پریشانی ہوئی یہ چلا گیا باڑے کے پیر صاحب کے پاس اس بات پر بات کرنے کی اس نے جو اس کے ساتھ بات کی روز اس کے چارے وہ بھی اور کافی سادہ لوگ رہے باڑے والا پت ہی چلا کہ اپنا بریلوی بھائی آیا ہے اس نے اس بار کو بڑھا پتہ لکھا کو یہ کہ اس کتاب بھی لکھوا دی کہتے بول سیدار سارا لکھے سارے بول الای علابت نے کتاب لکھوا پر قبر کے پتل کو پوری کتاب کیا کر رہے تھے الگ محبت اس سے پہلے وہ تو مقبول ہوگا آزمائش میں جس حال میں آزمائش میں ہے اور تقدیر پر لکھی ہوئی ہے تقریباً لکھی ہوئی ہے آپ آپ ازمائش اچھے آلات کی آزمائش ہیں اور سخت آلات کی آزمائش ہے آپ سخت آلات میں اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ ہیں اس کو آپ ٹال تو نہیں سکتے ہیں اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے وہ کہیں گے کیوں ہیں کیوں ہیں اسی کو تو تنشن کہتے ہیں جو آپ اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں اسطراب کیفیت حساب سے کہتے ہیں کیفیت استراب جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ آپ تقریر پہ آئی ہوئی بات جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوئی ہے خود ہی ہونا چاہیے تو وہ تو آپ کے اختیار پہ نہیں ہے ایک آدمی سبزی میں داخل ہوا ہے اس کے شبد کے بعد نے کہا جی پہلے دعائیں مانگا کرتا تھا قبول نہیں قبول ہوتی رہتی تھیں آپ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لوگوں سے میں پوچھنے کا خدا بننا چاہتا ہے جو چاہے ہوا کر سالے کی شروع میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کا دل لگانے کے لیے ذکر میں مزہ آتا ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں آدمی کا بڑا دل لگ جاتا ہے دل لگانے کے لیے بچے کو اسکول بھیجنے کے ٹاپ بھی دیتے ہیں دل لگ جائے کیوں کہ ابھی اس کی فاضیت کو نہیں سمجھ رہا تو لالچ میں اسے کراؤ آبادی کو سمجھے گا تو وہ خود کرے گا کہتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالی مروزے روز قیامت تکالیف کا بدلہ دے گا تو اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش مجھے زندگی میں کینکیوں سے کاٹا جاتا کاٹ کر ٹکڑے کیے جا اتنا جب سواپ مل رہا ہے تکالیف کا کہ مومن میں اس مومن کو کانٹا چبا اتنی تکلیف کا بھی ہے اس نے ایک جیب میں کھیر ڈالی مثلا میں سوا کے ایک جیب میں ڈالی دوسری جیب میں ڈھونڈا ہے پریشان ہوئے گم ہو گئی ہے پھر ہاتھ ڈالا کے مل گئی اس لیے اتنی زیادہ پریشانی اس کی پر اس کا بھیج اور بعض چھوٹی تکالیف جی اللہ تبادلہ بڑی مشکلات سے فسائر سے بچا رہتا سار کے دیکھوں گا یہ تکلیف میں جمعے کی تکلیف کر رہا تھا بند نے بسر سامنے پروفیسر صاحب ہوتے فریدی صاحب وہ <تصفح> <متصفح> دیوار کے ساتھ پیٹ لگائے ہوئے بیٹھ رہے تھے سننے کے لیے آتے تھے بڑے شوق سے نے ہارٹ اٹیک کے ہوئی تمہیں کا جو آج پر جو مصیبت آئے وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا کرے اس بنا پر کس سے بڑی مصیبت سے لینا بچایا اللہ کے خزانہ میں تو اور بڑی مصیبتیں بھی ہیں تو جیسے بات میں کہ پاسے پر پل جائے گا مصیبتوں پر بل بلا کے ساتھ شکر کرنے کا کہہ رہا ہے تیسروں کے بعد غائب ہو کہ غائب نہیں پوچھا کدھر ہے ایسے راستے پر ملے تو میں نے کیا سلام کیا ہمارے ساتھ نے واپس وعلیکم السلام جھکا رہے گا اس طرح ہوا تو اے دیکھا ان کو حلق کا کینسر ہوا الگ کا کینسر ہوا اور گئے یوروپ میں ان کی جو آلیہ شوق ہے جس کی آواز نکلتی ہے اس کو نکال دیا اور سانس کری ہاتھ لڑکی لگا دی تو انہوں نے ان کچھ مشکلی تھی تو سلام کا جواب یہیں سے سانس کر دیتے ہیں کچھ آدمی کو سمجھ آ جائے اس سے تو اللہ ہارٹ اٹیک تھوڑی ترلیف تھی اللہ کے خزانے نے اللہ بچایا یہ ترجیح ہی تھی قرآن طور کے بھی خزانے ہیں بلاؤں کے بھی خزانے ہیں تو کہتے کہ اللہ والوں کو خراب آپریشن نہیں ہوتا آج جو تکلیف ہے اس کو سوچ دیں کہ جانے بلّا ہے اور جب تک اللہ پاک ایسے کلے گی گی گی نہیں کلے گی اس کے بس میں بچی کا دماغی تکلیف تلیگ کا ہم علاج کرا رہے تھے ڈاکٹر چار صاحب نے عمل کے والے کر دیا عمل نہ جائے تو وہ کر دیا علاج بند کرا, بن کرا دیا علاج بند کرا دیا بچی دو مہینے گزر گئے اور اس کو فائدہ نہیں ہو رہا میں نے کہا کچھ علاج کے لیے بھجا تھا کیا علاج میں نے کرایا تھا <تصفيق> کیسے علاج ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب صاحب آخر دو مہینے کے بعد کسی طریقے سے اس سے بات بلوائی کہ میں نے دوائی نہیں لی کیوں نہیں لیے کہ مجھے اپنا آخر نے کہا تھا کہ دوائی نہ لے تو وہ سا آیا ڈاکٹر سیاد صاحب پر دو مہینے ہمارے راستے گیا کر ڈاکٹر سیاح صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عملیات بس اتنی مصنوع چیز ہے جو ہم کرتے ہیں جو بھائی فلیور میں ہمارے پرانے ملک ہی ہے وہ کوئی سزا چیز نہیں ہے اللہ پاک نے کرنا اسی پر اللہ کرتا ہے یہ ایسی دکانداریاں منائی ہیں لوگوں نے جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں کھولی ہوئی ہیں پیسے کما رہے ہیں لوگ سزا لو ہیں دس آدمی آئے تو تین آدمی, آدمی کے کام اچانک ہو گیا وہ نہیں تھا انہوں نے جا کر چھ اور کو تیار کر لیا ساتھ میں نہیں ہوا ہے سب میں چیز نہیں سب سے بڑھ کر قبوت اللہ پاک سے مانگنا اور دعا ہے اور ان کے لیے وسیلہ اعمال ہے صدقہ کر کے مانگے اللہ پاک سے صلاح تاجت پڑھ کے مانگے اللہ پاک سے از اس پڑھ کے مانگے اللہ پاک سے لع اللہ اللہ خالم نہیں مصدفین تو اللہ میں سبھی بکتی رائےوں کو بس اگر نہ پڑھنے والے ہوتے تو اس کی یونس الزام تو مچھلی کے پیڑ میں رہتے کیا نظم لیکن آئے ہوئے حالات جو تھے اللہ پاک ہٹا لے کتنی ہٹا لہ اللہ ان کو سہانے کا کتنی مزید آدمی اس کی وجہ سے اللہ نٹال پڑا اس کو مانگا اللہ پاک سے باقی اللہ کے مقبود بندوں سے آج میں دعا کرا لے اللہ کے مقبود بندوں سے پڑھ کر خوب کروا دے یا کوئی خواہ دیا آدمی یا کوئی پڑھنے کے لیے کیا کہہ دیا ہمارے مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں ایک دفعہ بل ماں مانگے مولوی صاحب میرے مسئر کے خطیب تھے ماشاء اللہ میرے تھے انہوں نے کہا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے کہ یاد کروی ہوں یا سلام ہو یا بتی ہوں پڑھ لیا کرو میں نے کہا دامہ کا پتہ میرے خواب میں دل میں دل. پتہ دل. پتہ, دل. پتہ, دل. پتہ نہ پتہ کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ مصروف طریقہ ہے کسی سے پوچھتا ہے حسن زن کیا کہ اللہ والا ہے اس سے پوچھتے رہ کسی بات پڑھنے کے لیے علی رضی اللہ جب حضور صلی اللہ کی اجازت پتا فرما رہے تھے یہ حفظ والی حفظ سے قرآن والی تھی. چار ریکارڈ پڑھنے جمعے شب میں اور چار صورتوں میں پڑھنے ہیں اس میں آپ نے بھرپایا کہ علی اس کی تجھے اجازت ہے اور جس کو تو اجازت ہے مجھے اجازت ہے اور جس کو تم اجازت رہی آپ کی اجازت کی جو برکت ہے وہ غریب اللہ میں آسلو آگے جب بات چلے گی تو ان کی اجازت سے چلے گی بکرے چلے گی معلومات سب کو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا معلومات سب کو ہوتی ہیں حضرت براشم الانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک اللہ والے تھے ان کے پاس چلے گئے کہ مجھے کوئی غلط بتائے کسی بسے کے حل کے لیے تو یہ جو اللہ والد تھے یہ امید ان پڑھ آدمی تھے انہوں نے کہا زبان بھی ایسی تھی کہ پوری ادائیگی بھی نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اللہ ع شب پڑھ لیا تھا اللہ و سمجھ ہے اور یہ کہتے اللہ سبھ ہے آیا اور عالم آدمی سے کہا میں اللہ عشب کیسے پڑھ رہے اللہ و سب پڑھتے رہے پڑھتے تو اثر کوئی نہیں فائدہ نہیں چلو نے کہا اللہ عشبت کیا تھا اللہ عشمت پڑھو تو فائدہ ہو گیا اب اللہ شبت اللہ اشبت کیسے پڑھو اور چھوڑوں کیسے کہ وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے اس میں پڑھنے سے فائدہ بھی ہوگا پوری بات پوچھی تو بات بہت چل ہے گوتم الگ تو یہ ہے کہ ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ तो نیا بولنا شروع کرتا ہے تو بعض کو پوری طرح बात نہیں کر سکتا وہ تو زبان میں باتیں کرتا. زبان بات کرنے کو کچھ نہ چاڑے جب ہم نے خبر کی ہے لوگوں اور لکیبروں والے کیسے کیا کہتے ہیں خبر آپ والدین کو بہت پسند آ رہی ہو اور وہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ پیچھے جذبہ محبت کار فرماوتے کے بعد میں اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی, اس کی ساری ادائیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے دوسری بات لکھی ہے دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک طرح کا یہ جو ایل ایل اے کو آ چکا ہے ان کی اعتراضی طبیعت ہوتی ہے نا طبیعت بن کا اعتراض ہوتا ہے اعتراض بھی ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہے تو اللہ سمجھ ہی اللہ والے ہیں اس طرح بولتے ہیں بادشاہ ادا کر سک رہے کر سکتے اور تو ہو کہ اللہ سبج کہتے ادا تو نہیں کر پا رہے تھے اللہ سبج نہ پڑھ ہے اس تصویر کو اگر پڑھتے تو پھر اللہ سمجھ سکی تاثیر ہو جاتی ہے اعتراض سے خالی ہو ایک جگہ پر وہ والے ہوتے تھے ان کو ملنے کے لیے لوگ آتے تھے زیارت کے لیے آتے تھے ان کو ملنے کے لیے آدمی جا رہے تھے تین آدمی اکٹھے ہوئے <سؤال> ملنے کے لیے وہاں پر گئے تو وہ جی ایک آدمی میلان کہا کس کیا یہ مشکلات ہیں تکالیف ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے تھے ان دعا کرنے کا <سؤال> <وقت سؤال> <مختلف> <سؤال> دوسرے سے کہا آپ کیا کس کیا اس نے کہا کہ بس اللہ کے بدلے تو ہم جرب کے لیے آئے تھے اور لا فرماتے ہیں کہ اللہ پہ طلب اس لیے فرما دے اور تیسرے سے, سے کہا کہ پر خدا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تو کہے گا کہ قدم یہاں اللہ رکھبت ہے تو اللہ رکھو تھے کھولے ہو لیا کہ میرا قدم سارے ہو اللہ کی گرموں پر ایسا وقت آئے گا یہ جو ملنے والے گئے دیکھے اب جلانے اور تیسرے آدمی سے کہا کہ تو انسان کے لیے آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے اور تیرا خاتمہ ایمان کا نہیں ہے آدمی ہریلے پہ ہونے کے بعد گیا اور گمراہ ہو کر اور ایمان سے خالی ہو کر موت ہوزیز تقبر رحمت اللہ علیہ کے وزیر ہوئے ہیں عبد اللہ سماجی رحمتہ اللہ عبد اللہ سماجی رحمتہ اللہ بہت پائے और حال میں اور عبد الزیر زبار رحمت اللہ کا مجھے بمار کا سبق آتا ہے پورا اور چار صورتیں اور آتی چار صورتیں آتی ہیں چار رسٹ کے لیے اور باقی جو ہے صناف شر فاتحہ اور اطحیات اب جب الشریف کی باتیں ہیں محمد اللہ سما کا مزدور بہتر کہ واقع اس طرح کہ یہ بہت بڑے عالم تھے بیان کر رہے تھے بیان کے اندر کہا یہ عزیز کیسے فرمایا گیا مجھے کارگیل نے بعد میں سے کہا کہ وہ جو فلاح جملار نے بولا تھا وہ عزیز نہیں تھی کیسے عزیز نہیں تھی یہ بڑے میل چلے گئے یہ کہتے میں آیا میں نے اپنے مجموعے سارا تھوڑا کوششیں کرتا بہت میں نے کوشش کی لیکن واقعی یہ جو زندہ میں نے بولا تو حدیث نہیں تھی یہ تو کوئی بہت اتنے بڑے عالم تھے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میری معلومات نہیں بات حدیث کی حدیث نہیں ملنا تھے جو ملے تو ان سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ حدیث نہیں ہے انہیں خبر خدا جب آدی بولتا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ایک طرح کا نور نکلتا ہے حدیث بولتا ایک ہے دوسری طرح نور نکلتا ہے حدیث کدی سے کچھ سی ہو تو اس کا دودھ ددا ہوتا ہے عزی سے اس کا دودھ وجہ ہوتا ہے آپ نے جب کلام بولا تھا تو اس میں اس میں سے کوئی دور نہیں تھا میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ عزیز نہیں چلیے بیت ہو گئے ان سے یہ بڑے کوئی کہتے تھے کہ اپنے علماء کو لے کر آئے اور ان کے بیان میں شامل کرائے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اگر میں بڑے پر لمبا کو لے کر آتا ہوں کہ وہ آپ سے متصل ہو اور ان کو فیض ہو آپ سے فائدہ ہو نہ اس سے کمزور ہوتا ہے بولتے ہی نہیں آپ اور بعض ایسے سے روم بولتے ہیں آپ ہم لوگ حیرت ہوتی ہے سر میں تو جن لوگوں کو لے کر آتا ہے وہ آج بائک نمکانے کے لیے آیا کرتے ہیں روم مارفت جو ہیں یہ تو بڑی جو ہے نفیس چیز ہے اور وہ ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ تمہاری لڑکی سے زیادہ شرمیلے ہیں محرم ماحول کے علاوہ نہیں آتے ہیں اردو معرفت والے جو ہیں یہ محرم ماحول نہ ہو سکتے ہیں جی کلو صاحب ایک بار فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا صاحب احمد اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا سوال کر رہا تھا اور آپ جواب دے رہے تھے اس کو تسلی نہیں ہو رہی کو پریشان کر رہا تھا کوئی پریشان کر رہا تھا کلو صاحب کہتے میں نے کہا مولانا صاحب جو خبر ہے بہت شناؤ گا تو کہتے میں اس کو کہا شراب کی گندگی بدر ہے اور یہ ہے تو سمجھنا چاہتا ہے پاکستہ بادائے بہت سمجھ رہے پسند بھی ٹھیک ہو گیا کیا یہ تو ٹھیک ہو گیا گندگی کی تدری ہوئے پھر رہا آ رہے ہو سمجھ کے یہ کیسے ہو جس حال میں میاض میں ہے نمائش میں ہے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے مانتے ہوئے اس بات میں رکھے کہ مسئلے کا کرنے والا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی حل کرے گا لیکن ہمارے برکت صحیح ہوگا افواج کی برکت صحیح ہوگا اور نہ ہو تو کسی کا کوئی وہ اللہ پر بس نہیں کرتا ہے کہ وہ تو سب سے باس پروس کر سکتا ہے اس سے کوئی باس پروس نہیں کر سکتا نہیں کیسی آئے تھی جی؟ کس طرح جی ہم مایافالو لا یت چلو ہم اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے اور یہ جو ہے ان سے پوچھا جائے, ان سے پوچھا جاتا ہے جن حالات کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے ان کو سہتا ہے نہیں سہتا ہے تو ایسے ہی کریں گے کسی کا بات نہیں زیادہ راضی پیدا ہو جا اللہ کی تصویر پر راضی ہو جا اللہ کے عمل کو مان لے اس خراب ہوتے سے ضرور جائے گا اس وقت اپنے کر رہا یہ بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھیں گے کچھ بدل سکتے ہیں تکلیف کا بدلنا سے تکلیف کا بدلنا تک تنظیم تنظیری محلک کو اللہ دعا سے بدلتا ہے نا ٹھیک ہے نا تنظیم محلک کے ساتھ یہ بات رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ دعا ہوگی اور بدل جائے گی وہ دعا ہو جائے تو بدل جاتی ہے دعا نہ ہو تو نہیں بدلتی ہے اور بدلوں کو اللہ کیسے رکھا ہوا ہے اس کے بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا چاہے تو بدل سکتا ہے لیکن بدلنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا مبرم ایک مغرم ہے کے ساتھ کوئی شرط نہیں بھی. مالک کے ساتھ یہ شرط ہے مالک کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے یہ شرط ہوگی یہ ایسا ہو جائے گا وہ شرط پوری ہو جائے تو اس كو اللہ بلند ہوگا یہ بھی مغرم کو نہیں توڑ سکتی تفریح مغرم ہیں کسی کے وہ جو ٹلی ہے تو اس میں مالک تھی جو واقعات شہر لکھا ہے کہ حضرت مسلمان قادیم ہو گئے وفات وفات ہو گئی خلاف جاجت پڑی اوٹ بیٹھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس فرش کیا اتر کے لے جاتے ہیں تو اور فرش کیا خاندان مگر انہوں نے پوچھا کہ میری حالت موت سے ہوگی کہ ہاتھ ہو گئی کیا مر گئے تھے میرے پاس ایک فرش کیا روپ کو لے جاتے ہیں تو دوسرے آ گئے کہ نارے میں ان کی دعا خلاف جائز اور دہا سے, سے نباس ہوئی اس بات کی سرپتی بھی تھی وہ بھی آ گئی سلی کی آ گئی آسان تک دھواں کوشش میں لگے رہنا ہوتا ہے دھواں ختم ہوتا ہے جس وقت تک کہ نافذ نہ ہوج میں مارد مشرق شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سیمینار کرائے کرتے تھے سیمینار میں نے کیا بیان کرنے کے جب نکل کر چلنے لگے تو ایک طالب علم اور کھڑے ہو کسوال کر کے مسئلہ تقدیر رسوال کی اللہ نکل کر ہم جا رہے ہیں جس اسے میں نے کہا برفدار جب تک نافذ نہ ہو تب تک تو رہے تدبیر جب تک نافذ نہ ہو تب تک رہے تدبیر جب وہ ہو گئی نافذ دو تھی دکل تو تھی تقدیر آیا وہ شاہ صاحب کو بڑا دکھل آیا علامہ اقبال فرمد ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں تو یہ بھی مقرم ہے یہ ہوا کہ علامہ اقبال جو تھے یہ اتحاد کے مسئلے میں اچمے میں پڑے ہوئے تھے کنفیوز تھے مسئلہ اتحاد میں یہ اچمے میں اور ایک سچنا تھا اسلام نے لکھی ہے اس میں وہ چمبا بھی بھی ہے ان کی ساری تعلیمات میں ریکنسٹرکشن میں ابھی تک یہ غلطی موجود ہے وہ خود نے تسلیم بھی بات کسی نے کہا کہ ایک مول صاحب آئے انہیں آپ اگر ان سے مل رہے ہیں کہا کیا فائدہ مجھے ہوگا میں نے کہا مجھے کشمیری نام ہے خود بھی کشمیری کروں اللہ اقبال میں کشمیری کہ ملتے کہتے ہیں ملیں گے کیا تو واقعی ایسے کہ ایسے بولے مار بیٹھے کوئی پر نہیں مارتا میں بھی جا کر بیٹھ کے جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ حکمت اور وہ علوم بول رہے ہیں کہ جو نہیں نہیں کبھی کو بڑا لسپ ہے مجلس ہے پھر اس نے یہ احجاد کے مسئلہ ان کے ساتھ بات کی تو اس کو انہوں نے تھوڑی دیریں مطمئن کر دی اس نے کہا کہ واقعی یاد ہی آدمی کر سکتا ہے کہ مشورہ میں دوں جدید مسائل کا سوال میں کروں اور جواب یہ پر یاد ہو سکتا ہے دوست ہے ان کی شان میں یہ شہر کا وہ یہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے ذورے بازو کا نگاہ برد برد منت بدل جاتی ہیں تقریبات رحمتہ اللہ کی تعریف اس لیے شہر کام ہے بس یہ باعث اخبار مشرق مصروفیے اسے لکھی نا پانچ سو اشار کی سید سلیمان نبی رحمتہ اللہ علیہ کو بھیجی ان نے بعض شعر ٹھیک کیے اسے شکریہ کا خط لکھا کہا کہ مجھے آپ خط لکھتے رہا کریں آپ کو تو تکلیف ہوگی آپ کا وقت لگے گا لیکن میری بڑی رہنمائی ہوتی رہے گی سلمان گزیرحمد اللہ را ہے اور پیر میرے شاہ صاحب سے کیا ہے, ہے پیر میرشاہ صاحب صحیح آدمی سے گدی نشین تمہاری صاحب گدی نشین ہی ہے ایک گدی نشین گدی پر سیٹ پر بیٹھے اے گدی نشین سے عبد اللہ خاطل صاحب فرماتے تھے کہ میں نومد لڑکا تھا اور یہ نوروٹی نحمۃ اللہ علیہ اور غالباً غلام محمود پوری صاحب محمد اللہ علیہ یہ آئے ہوئے تھے لاہور تو علامہ اقبال نے نظرات کی دعوت کی ناشتے کی کہ میں نے دیکھا گھار دو حضرات نے اس کے قلب پر تو فرمائی صبح وہ جب سوکھیاں کرتے ہیں تو پھر بغیر پڑھے پڑھائے قلب میں اردو منتقل ہو جاتے ہیں گندگی دھک جاتی ہے اور نور آ جاتا ہے یہ چمگادت کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ فلانی حضرت مسا قلم کے علیہ قلم نے اس کا نقشہ بنایا اور پھر اللہ علیہ وسلم